بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے یستوفون جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں ادا کا لوہم يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں اللہ اکا ان کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی ایک بڑے سخت دن میں يَوْمَ یقوم ناس لرب جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کتاب الفی سجین سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہے سجین اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے کتابوں مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا وَيْلٌ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے الَّذين يكذبون بيوم یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا اللہ مُعْتَدٍ متن اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ ہے ادا تلائی آیا تصاف جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں کل واقب دیکھو یہ جو امال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے کل بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردیگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر دوزق میں جا داخل ہوں گے هذا كنتم به پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کتاب ع یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علی میں ہے اور تم کو کیا معلوم کہ الین کیا چیز ہے کتاب ایک دفتر ہے لکھا ہوا یشہد المکوم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 من مختوم ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی ختامہ لکھل فصل متنا فسون جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں وہ مزاج مز اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمزش ہوگی آئی نئی وبو بل وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے ان كانوا من آمنوا جو گناہ یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے ادا مغوب مضون اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے وہ ادا کو لبو الام کو اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے وہ ادا و اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں وما حالانکہ وہ ان پر نگر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے آمنوا من تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے